اللہ سبحانہ ال تعالیٰ نے نماز کو اسلام اور ایمان کا اہم ترین رکن قرار دیا سچا کہ اللہ صانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ف انصاب و اقافب الزک ف اقوان و اگر یہ مشرقین توبہ کر لیں کفر و شرک سے باز آ جائیں نماز قائم کرنے لگیں اور زکات ادا کریں فیحان و صدی پھر یہ تمہارے دینی بھائی ایسے ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں فنتاب آس فلا سبا تب زکات فحلو ربنی اگر یہ توبہ قائب ہو جائیں صرف سے باز آ جائیں تو عید کو اپنا لیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو پھر تم نے ان کے خلاف لڑنا نہیں جہاد و کتال نہیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد ہماری نمازیاتی نماز, نماز پڑھے ہمارے تبلے کی طرف متوجہ ہو اور وہ کرے مال کا حق زکوٰۃ ادا کرے تو یہ ایسا مسلمان ہے کہ اس کی ٹانگ اس کا مال اس کا خون عزت و آبرو وہ سب کچھ محفوظ ہو جاتی ہے اسی طرح فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ اللہ کی توحید کو نہیں مان لیتے میری نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے اور نماز قائم نہیں کرتے زکات ادا نہیں کرتے فا فا غالب والوں جب یہ لوگ یہ تینوں کام کر لیں تو فیزنیسالت کی گواہی دے دیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں تو پھر مجھ سے اپنا مال اور اپنا خون بچا لیں گے اللہ بھی حق الاسلام ہاں اگر اسلام کے حق میں انہوں نے کوسا ہی نہیں تو پھر انہیں سزا ملے گا جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو کساسن اس کو قتل کیا جائے گا پھر اس کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے زکات دینے کی وجہ سے اور نماز قائم کرنے کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے اللہ نقص الاسلام وہ حساب حسل اور ان کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کے سفر تو یہ نماز کی اہمیت ہے جو اللہ سبحانہ و صاع نے دین اسلام کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر رکھی ہے جیسے نماز ایک اہم ترین رکن ہے اسلام اور ایمان کا ویسے ہی اس کے ایک ایک مسئلے کی دین میں بہت زیادہ اہمیت مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا ہے اگر کارون اور راسدی باجمات نماز ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اب جب جماعت ہوگی تو ظاہر ہے ایک بندہ ان میں امام ہوگا باقی ان میں مختلف ہوگی امام کس قسم کا ہونا چاہیے دین اسلام نے اس کی مکمل ڈیٹیل پوری تفصیل بتائی اصول مقرر کیے ہیں قاعدے بدا کیے ہیں ضوابط سمجھائے ہیں کہ یہ معیار ہے یہ میزان ہے یہ اصول اور طریقہ کار ہے اس کے مطابق تم نے چلنا ہے لیکن امامت کے بارے میں بہت سے لوگ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں بالخصوص آج کل امام کا انتخاب ہمارے معاشرے میں مصر کی انتظامیہ کرتی جو بیچاری ساری کی ساری چٹی ان پڑھ دین کے بارے میں دنیا کی چاہے انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈیاں کی ہوں لیکن یہ خالص شرعی اور دینی معاملہ ہے تو اس میں رہنمائی وہ بھی اہل علم اور علماء اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں اصول اور طریقہ کا تو یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ متولیان مسجد کے انتظامیہ کے دیگر اراکین یہ معاملات کو نہیں سمجھتے نہیں جانتے وہ اپنے لیے آسان احترام عالم دین جس کے علم و فضل کا انہیں اعتراف ہو اس کے پاس جائیں کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے فتیق کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی ایسا بندہ دیا جائے جو یہ فریضہ صحیح طور پر نبھا سکے ادا کر سکے پھر مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ الحدیث ذمہ داران بڑے علماء کرام وہ جس بندے کو متعین کر دیں اسے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے وہ قبول کریں اور پھر اس کے بارے میں انہیں جو تحفظات ہیں وہ اس کے آگے ذکر کریں جس نے اس بندے کو بھیجا لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں چلتا اول تو خود ہی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نہ ملے تو پھر کسی دوسرے مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی ایسا بندہ چاہیے جس کی ٹون ذرا اچھی ہوتی ہے اور ہم اس کو جیسے چلائیں وہ ویسے چلے لے کے کیا آنا ہے امام امام کا مطلب قائد گائیڈ چلانے والا قیادت امامت کرنے والا لیکن ذمہ داران مساجد کے امام ایسا لے کے آتے ہیں جو ان کا مختی ہو کھڑا ہو لیکن تقویل پچھلوں کی خواہشات کی کرے یہ ہمارا اس وقت معاشرہ ہے روٹین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا لہذا اس سے پہلے پہلے اگر کوئی مرتا ہے تو آج ایسا وقت آئے گا کہ امرت الصفا بیوقوف لوگ بے وقوف سفی کہتے ہیں جس کو کوئی عقل نہ ہو سوج بوجھ نہ ہو ان لوگوں کی امارت آ جائے گا ایسے لوگ بڑے بن بیٹھیں گے حاکم حکمران آئمہ امرا ہوں گے وہ کثرت اور یہ حکومت کے قانون نافذ کرنے والے لوگ جنہیں ہماری زبان میں پولیس کہتے ہیں یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اس میں وہ اشتخاف لوگ خون کو بڑا حقیر جانیں گے خون بہانے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے بے دریغ قتل عام ہوگا وقتیحت الرحیم رشتہ داروں کو تعلقات کو توڑا جائے گا و اور ایسے نو عمر لڑکے پیدا ہوں گے ایسے نو عمر لڑکے نمودار ہوں گے یہ تخرال القرآن وہ قرآن کو باجا بنا لیں گے ید تخیر القرآن وہ قرآن کریم کو باجا بنا لیں گے یعنی بڑی خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور حالت کیا ہوگی یق نا لوگ اس بندے کو آگے کریں گے کس لیے یوگن وہ انہیں قرآن گا گا کے پڑھ پڑھ کے سنائے خطیب ایسا پسند ہوگا جو خوب طرز لگا لگا کے گا گا کے قرآن پڑھے امام جس کی آواز کی پچ بہترین ہونی چاہیے خوبصورت آواز والا اچھی طرز رکھنے والا فرمایا ان کا نا کل بہا وہ اس کو آگے کر دیں گے وہ ان کا نہ کل بہا اگرچہ وہ ان کے درمیان دین کو سمجھنے کے معاملے میں انتہائی کم تر کیوں نہ ہو یعنی دین کو سمجھنے والے اس کے مقابلے میں زیادہ موجود ہوں گے جو دین کو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے بندوں کو آگے کیا جائے گا جو کہ اچھی آواز رکھنے والے ہیں چاہے انہیں نماز کے احکامات کا بھی علم ہے یا نہیں ہے محض آواز کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی مسنلی احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو یہ آج پوری ہو رہی ہے لوگ ایسا کر رہے ہیں لیکن اسلام نے بھی ایک معیار دیا ہے ایک اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے کہ امام کس قسم کا کس طرح کا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ام القوم اقرا لکھی شامل جب کسی جگہ پر کچھ لوگ جمع ہوں تو ان کے اندر جو کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والا ہے کتاب اللہ قرآن مجید فرقان امید کے حکامات کا زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ امامت کروائے اور اگر قرآن کا علم سب کے پاس برابر ہے ایک جیسا ہے تو آلام پھر وہ بندہ امامت کروائے جو ان میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کی سیرت کو آپ کے فرامین کو جاننے والا ہے اور اگر وہ سنت کا علم بھی سارے ایک ہی جیسا رکھتے ہوں برابر کا علم ہو سب کے پاس قرآن کا بھی حدیث کا بھی پھر یہ دیکھیں گے کہ کس نے پہلے ہجرت کی ہے تو اپم پہلے ہجرت کر کے آنے والا وہ امامت کروائے اور اگر ہجرت کے معاملے میں بھی سارے ہی ایک جیسے اور برابر ہیں تو اف پھر ان میں سے جو بڑی عمر کا ہے وہ امامت کروائے اور ایک روایت میں پاس آتے ہیں اف دامہ جو ان میں سے پہلے مسلمان ہونے والا ہے یہ ایک معیار دیا ہے بالکل مختصر سا انتہائی سادہ سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو آدمی کساب اللہ کو زیادہ جانتا ہوگا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھنے والا ہوگا وہ امامت کا حق صحیح طور پر ادا کرے گا پھر اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھانے کا طریقہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق ہو کیونکہ جو آدمی جتنا زیادہ علم رکھے گا یقینی بات ہے کہ وہ اس پر اتنا زیادہ عمل پیرا ہونے والا ہوگا اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو جائے جو علم رکھنے والا تو ہو لیکن عمل پیرا ہونے والا نہ ہو تو ایسے آدمی کی امامت سے بھی بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ان میں سے ایک وہ امام ہوم نہ ہو کار ایک آدمی ایک قوم کا امام ہے اور اس کی قوم اسے ناپسند کرتی ہے اور ناپسند کرنے کی وجہ اور سبب کوئی شر ہی ادھر ہو ذاتی بغدو اناج نہ ہو کئی لوگوں کو تو ویسے خام کا ویر بن جاتا ہے بغض اور کینہ بلا وجہ ان کے دل میں آ جاتا ہے آپس کی باہمی کسی چپکلش کی وجہ سے کوئی سوتوں میں میں ہو گئی تو بس جی یہ امام نہیں چاہیے نہیں ایسا کام نہ قوم اس کو ناپسند کرتی ہو کسی شرح مسئلہ کی وجہ پھر ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے امامت کروائی دوران نماز اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا لا یوسلی کم بدو آج کے بعد یہ تمہاری امامت نہ کروائے خیر وقت گزر گیا پھر ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا امامت کروانے کے لیے لوگوں نے اس کو منع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا ماجرا ہے کیا وجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند قد گئی صلی اللہ رسول ابو تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیت دی ہے دکھ پہنچایا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کبیرا گنا کا مرتکب ہو اس کو ایمان نہیں بنایا جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی اس قسم کا جماعت کروا دے تو پھر یہ نہیں کہ آپ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے میں نہیں پڑھوں گا نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس بندے کے پیچھے نماز پڑھی تھی انہیں دہرانے کا نہیں کہا لیکن آئندہ کے لیے تمبی کی ہے کوئی مام نہیں ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھ کے سمجھنا چاہیے کچھ لوگ اس کو گڑبڑ کر دیتے گناہ کا مرتکب اس کو امام بنانا نہیں امام مقرر نہیں کرنا لیکن اگر کبھی وہ بندہ امامت کروا دے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے نماز دہرانی لوٹانی نہیں پڑے لیکن امام کا انتخاب کرتے ہوئے علی صفات اور زیادہ سے زیادہ علم رکھنے والے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر یہ اصول امام کے انتخاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں کسی قسم کی کمی کسی قسم کا اضافہ و پدا تغیر و تبدل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہمارے معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے میں نے دیکھا مدارس میں پڑھانے والے بڑے بڑے لوگ بڑے علم رکھنے والے موجود ہیں مدرسے میں ایک جنازہ لایا جاتا ہے اور جنازے کی امامت کروانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ مرنے والا جس کا بڑا سین تھا کیوں جی اس نے وسیعت کی ہے کہ میری جنازے کی نماز یہ بندہ پڑھا ہے تو اس مرنے والے کی یہ وسیعت باطل ہے کسی کھاتے کی نہیں ہے ایک وسیعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو مرنے والے کی وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس موقع پر موجودین موجود لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہے سب سے زیادہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھنے والا ہے وہ امامت کرو براث مرنے والا مر گیا فوت ہو گیا اس نے وسیعت کر دی کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو جائیداد سے آگ کرتا ہوں آت نامے روک چکتے اخبارات میں اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹے کو اس کا وارث بنایا ہے یہ کون ہوتا ہے آپ کرنے والا اس کے آس کی شریعت میں کوئی وکت حیثیت نہیں مرنے والا وصیت کر کے مرتا ہے کہ جی میرے فلاں بیٹے کو اتنی رقم دے دینا جو باقی بچے وہ پھر بعد میں تقسیم ہوتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فرما دیا لا وسیع علی بار سے ان اللہ کل ذی حق حقہ اللہ تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے فلا وسیعت علی بارے سے کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے تو جو وصیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے پورا کیا جائے پھر امام اس کی قدر و منظرت بھی ہے شریعت نے اس کی ایک اہمیت مقرر کی ہے امام منحرس الامام امام ہونے کی حیثیت سے دیگر مکتویوں پر اس کا ادب اس کا احترام بازے بہت ضروری ہے اس کی اطاعت کرنا اس کی بات ماننا نماز کے دوران اس کی اقتداء کرنا اگر امام سے پہل کرنے کی کوشش کرے گا بڑی سخت وعید سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لذی يرفع راسه قبل اکشل وہ بندہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ اس کا سر زدے کا سر نہ بنا دے امام سے پہل کر کے جائے گا کدھر امام سے پہلے سلام تو نہیں پھیر سکتا امام ایک رکعت پڑھا کے جلسہ اس کے میں بیٹھا ہے دو سجدوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ جو سجدے کرتے ہیں پہلی رکت میں دو سیدے کرنے کے بعد بیٹھتے سیدھے بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے اس امام ابھی بیٹھا ہوتا ہے مفت صاحب جیسے سارے کھڑے ہوتے ہوا ساڑا سا امار اسے ڈرنا چاہیے کہیں اس کا سر لدے کا سر نہ بن جائے امام سے آگے نہیں بڑھنا اور امام سے بہت پیچھے بھی نہیں رہ جانا امام صاحب رکو میں پہنچے ہوئے ہیں وہ آدھا رکو پورا کرنے والے ہیں اور مقتدی ابھی وہ ہاتھ باندھ کے اور کھڑا ہوا ہے جبینا. جو عید الانام امام علی وسلم ابھی امام بنایا گیا ہے تو اس کی ابتدا کی جائے فائدہ کب سے ہے فوراً تک وہ ادارہ کا اثر امام رکو میں چلا جائے فوراً رکو میں جائے اجاز تھا جدا فسٹوز امام سے دینے پہنچ جائے فوراً دینے یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز امام کی ابتدا کر اور پھر امام کے ذمہ بہت سے کام لگائے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کا امام بنا دیا وہاں جاتے امامت کرواتے عشاء کی نماز رشو کے خاصا وقت ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا کرتے کہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے اور پھر قبا جاتے اور وہاں جاتے امامت کرواتے قبا والے جو لوگ تھے وہ کھیتیاڑی کرتے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ عشا کی نماز پڑھانا شروع کی اور ایک رکت میں پوری سورت بکرا پڑھا ایک رکت عشا کی نماز ہے اور سورت بکرا مکمل جب قیام زیادہ لمبا ہو گیا اڑھائی سپارے اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوتے ہمارے یہاں تو ایک سپارہ صبح سپارہ ترابیوں میں پڑھاتے ہیں تو پھر بھی لوگ ایک دو دن کے بعد بھاگ جاتے ہیں تو عشا کی نماز خردی ایک رکٹ ڈائی سپارے قیام ذرا لمبا ہوا تو ایک آدمی بچارہ سے زیادہ پکا ہوا تھا اس نے نماز توڑی اور پیچھے ہٹ کے اپنی اکیلے نے نماز پڑھی چلا گیا اب لوگوں نے پکنڈا شروع کر دیا یہ وہ بندہ تو منافق ہو گیا اب اس کو بھی اپنی فکر پڑ گئی کہ واقعی کام تو میں نے الٹا کیا نماز توڑ کے تو نہیں جانا چاہیے تھا وہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیونکہ لوگ مجھے کیسے ہیں یہ منافق ہو گیا ہے تو آپ کے پاس تو وہی آتی ہے میں منافق تو نہیں ہوا مجھے کنفرم کریں بتائیں اچھا کیا وجہ ہے کہنے لگا من اجلی وہ جو بندہ اپنے کے ہمارے پاس وہ بڑی لمبی جماعت کرواتا ہر لوگوں نے بذا کہ معاذ رضی اللہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں لیٹ ایک تو پھر اوپر سے بات لمبی لمبی شروع کروا دیتے ہیں ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں تھکے ہارے ہوتے ہیں تو ہم نے سونا بھی ہوتا ہے صبح فجر کے ٹائپ اٹھنا بھی ہوتا ہے تو مواد رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اکیلا پڑھے تو پھر جتنی مرضی گندی پڑھ لے لیکن جب تو لوگوں کو امامت کروائے تو پھر تقسیف ہلکی پھلکی نماز نماز میں ربک اقرا سی بلحا و اس طرح کی جو صورتیں ہیں یہ پڑھاتی اور اس طرح کی صورتیں بھی اگر عشاء کی نماز میں پڑھی جائیں تو پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں کام نہیں کیا مجھے آج کل لوگوں نے اس حدیث کا نجائز استعمال بھی شروع کیا ہوا ہے وہ امام صاحب کو نہ رکو پوری طرح کرنے دیتے ہیں نہ سجدہ اگر کبھی وہ امام کی جم... نماز جو ہے جماعت وہ دس سے بارہ منٹ تیرہ منٹ تک چلی جائے گا تو پچھلوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے نہیں معاذ نے کیا کیا تھا ایک رض میں پوری سورت بکرا پڑی تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتا ہے کہ یہ سنت نہیں سنت سے تجاوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو ایسے پڑھتے تھے عام طور پہ سورت خجورات سے لے کر سورج گروج تک جو سورتیں ہیں ان میں سے تقریباً ساٹھ سے سو آیات فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں ہر جمعے کو پہلی رقط میں صورت سجدہ مکمل دوسری رقط میں سورت صحرت پڑھا کرتا یہ روٹین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح سے جب عشاء کی نماز ہوتی تو عشاء کی نماز میں سورت غروج سے صورت بینات کے درمیان جو سورتیں ہیں اکثر یہ پڑھتے ہیں اور مغرب میں سورت بیا سے لے کے سورت ناس تک جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں اکثر اوقات یہی پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی زیادہ لمبی پڑھ دیتے کبھی کبھی فجر کی نماز مختصر کر دیتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی دونوں رقطوں میں سورت زلزال اجاز پہلی رقت میں بھی یہی پڑھی دوسری میں بھی یہی پڑھی ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ نے فجر کی نماز کروائی پہلی رکت میں سورت فلک دوسری رقم کی کلاوت کی یعنی کبھی کبھی کہ آم زیادہ مختصر کر دیتے کبھی کبھی زیادہ لمبا کر دیتے لیکن عمومی روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متدل آج کا جو متفر قرآن ہے لوگ اس کو بھی لمبا کر گے تو اس سمجھ کا بھی اصلاح ہونی چاہیے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم کا امام بنایا اور سربھایا وقت بھی یاد رکھی جو ان میں سے کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اب کمزور لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے ایک کمزور بندہ ایسا ہے جو زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا اس کا بھی خیال کرنا ہے زیادہ لمبی نہیں کرنی اچھا دوسرا کمزور بندہ ایسا ہے جس سے انعام کی طرح پیری کے ساتھ حرکت نہیں کی جاتی ہے وہ بیچارہ رکوع پہ ابھی قبر کو سیدھا نہیں کر پاتا امام صاحب رکوع ختم کر کے اللہ سمیلا علیمان فیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کمزوری کا خیال رکھنا پھر وہ جب قیام سے سجدے میں جائے گا تو امام صاحب کو چاہیے کہ کم از کم اتنا سجدہ ہو کہ وہ بندہ بھی سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اتنا بھی لمبا نہ کر دے کہ جو سجدے گئے ہوئے ہیں وہ بیچارے وہیں ٹینشن کا شکار ہو جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے تھے عورتوں کے ساتھ بچے آیا کرتے تھے فرماتے ہیں میں اپنے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو امام پر لازم ہے کہ وہ حالات کو اپنے ذہن میں رکھے اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ نماز اب میں نے لمبی پڑھانی ہے چھوٹی پڑھانی ہے صحابہ گرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کی پہلی رکت میں زیادہ لمبی قرآد کرتے تھے دوسری میں کم لوگوں نے پوچھا کیوں فرمانے فرماتے ہیں کئی رد ریکا پہلی رکت کو اس لیے لمبا کرتے تھے تاکہ لوگ شامل ہو جائیں پہلی رکت کو لمبا کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہلی رکت کے اندر شامل ہو جائیں پھر ایسے ہی پشا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہیں تو نماز جلدی کروا دیتے جب دیکھتے کہ لوگ ابھی لیٹ ہیں تو نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتے کہ لوگ آ جائیں جمع ہو جائیں نماز تو یہ امام کی ذمہ داریوں کہ امام ان سارے حالات اور معاملات کو دیکھے اور پوری فارم کو ساتھ لے کے چلے جماعت کا مطلب ہوتا ہے مل جل کے نماز پڑھنا وہ سوئی پہ سوئی چڑھی اور امام صاحب اللہ اکبر ایک امام اور دو مختلف یہ جماعت تو نہیں ہے نا باقی نمازی سارے وہ وضو کر رہے ہیں ٹوٹیوں پہ رش لگا ہوا ہے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کر دیا نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے چلو آپ دو منٹ صبر کر لو باقی لوگ شامل ہو جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طریقہ ہے ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو ماں توفیع تھی اللہ بلّہ علیہ تو وہ